رحمان الرحمن الرحیم نے کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر اے این نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا أبده ورسيله أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هجي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل هباة زلالة وكل زلالة زلالة أعوذ بالله الثبيب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا بين يد الله ورسوله وصف الله إلا الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفوا أسواتكم فوق صوت النبي ولا تظهروا له بالقول كذبًا و عليكم بما أن تطقت أعمالكم و صدق الله مولانا العظيم حضرات مستمعين میرے بھائی اور دوست مولانا عبد الله ناصرف آپ کے سامنے بچے نظر را کر نقصان آپ کے روپیے بھروا رہے تھے کہ ایک مومن کو ایک مسلمان کو اپنے اعمال اور اپنے افعال کے اندر حال رکھنا چاہیے کہ کوئی سا کام دین سمجھ کر تب طلب نہ کیا جائے جب طلب کے سرورے کا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام ثابت نہ ہو کہ اس محنت کا اس کاوش کا اور اس جد جہد کا کیا فائدہ جس محنت کاوش اور جہد سے کوئی نتیجہ برامد نہ ہو آدمی وقت بھی لگائے پیسہ بھی طرح کرے محنت کو بھی ضرور کارن آئے اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اسے کوئی سواب اور اللہ کی طرف سے کوئی اجر حاصل نہ ہو بلکہ وہ کام ان کا اس کے لیے قوب عذاب نقصان بن جائے اس سے ایک تو محنت رائے گا نہیں اور دوسرا اس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضی حاصل ہو جائے. اس لیے آدمی کو دین سمجھ کر صرف وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ثابت ہے اور بات بھی یہی ہے کہ اگر ہمارا اپیلا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام نام کس کا ہے کیا ایمان اس بات کا نام ہے کہ ہر ایرے گہرے نتھوخارے کی بات پر یقین رکھا جائے اس کی بات کو بلا چول و چرا تسلیم کر لیا جائے ہر آدمی جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے اپنی باگے اپنی مہار اس کے ہاتھ میں دے دی جائے کہ لو تم جس طرح جی چاہے مجھ کو چلاؤ اور جس طرف تمہارا دل چاہے میرا رخ پھیرو اگر تو ایمان اور اسلام اس کا نام ہے تو ہمیں یقین ایسا کرنا چاہیے اور اگر ایمان اور اسلام اس کے سوا کسی شے کو کہتے ہیں تو پہلے ہمیں اس شہ کی حقیقتوں کا اجرا کرنا چاہیے اور پھر اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے اعمال کو بھی صرف ان کے حوالے کرنا چاہیے جن کی اتباع جن کی اداس اور جن کی فرما برداری کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا اصل میں ساری غلط का اور سرچشمہ بنیادی حقائق سے بریز اور انحراف ہے ہم آدی ہو گئے ہیں کہ باہر کی باتوں کی بڑی جان پٹک کرتے ہیں لیکن معاملات کی تہ تک پہنچنے کے لیے معاملے کی اثاث کو اس کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کوئی شخص میں ایمانداری کے ساتھ بغیر کسی کا دل دکھائے اور بغیر کسی کو خوش کیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر اسلام سمجھ کر کچھ باتوں کو اختیار کرتے ہیں ان کی نیت بری نہیں ہوتی عام لوگ یہ سارے کام اچھی نیت سے اچھے ارادے سے اچھے جذبے سے خیر کے حصول کے لیے ادر کے پانے کے لیے سواب کے حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں لیکن ان کی غلط فہمی کا سبب اور ان کی خطا کی وجہ بقائ کے اشیاء سے ناواقفیت پر مبنی ہوتی کوئی آدمی نیکی سمجھ کر اپنی جانب سے ایسا کام نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا جس کے نتیجے میں اسے ادا اور اس کی نیک کی برباد ہو جائے یہ میرا ایمان ہے کوئی بندہ بھی مسلمان کہلانے والا لیکن کرتا غلط ہے اس کو غلط سمجھتا نہیں کیوں نہیں سمجھتا اس لیے کہ جہاں سے ٹھوکر لگی ہے اس جگہ کی اس کے سامنے نشاندہی نہیں کی گئی ہو یا وہ غلطی کی جڑ کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اس کی مثال بغیر کسی کے و تشنی کیے ہوئے بغیر کسی کا دل دکھائے ہوئے موجودہ وہ رسمے ہیں جن کو ہم نے دین سمجھ کے اختیار کیا ہوا ہے دوسرے مواقع پر ہم نے ان رسموں کو جو اختیار کیا ہے اور ان رسموں کی ادائیگی کے اوپر جو پیسہ سرد کرتے ہیں لوگ گنا سمجھ کے نہیں کرتے ہیں. لوگ ناجائز سمجھ کے نہیں کرتے ہیں. لوگ ناماکیت کی بنیاد سے کرتے ہیں سمجھتے ہیں مرنے والا مر گیا ہے اس کے لیے کھیر پکاؤ پیسے کلک کرو مردے کو سوال ہوگا اس کی بخش ہو جائے گی لیکن کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ سوال اس ملا نے نہیں دینا جس کے پیٹ کے اندر کھیر گئی ہے اس غریب نے نہیں اتا کرنا نے مردے کے نام پہ کپڑے کھین لیے کہتے ہیں او امام دینا جی مولوی صاحب کیا بات ہے رات تیرا باپ مجھ کو ننگا ملا تھا وہ رونا شروع کر دیتا دیر کو حالانکہ خود ننگا کر کے اس کو نہلا کے اس نے رخصت کیا مولوی جی ان کی کریے کہنا کہ نیا جوڑا لے کے آ میں اس کو پہنا دیتا ہوں وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جوڑا مولوی نے نہیں پہنانا وہ یہ سمجھتا کہ اسی نے پہنانا کہتا ہے تیرے باپ کو عذاب ہوتا ہوا دیکھا اب کیا کیا جائے کہتا ہے سات قسم کا کھانا پکا کے لا وہ پکانے والا بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ عذاب دینے والا بھی مولوی ہے اٹھانے والا بھی مولوی ہے وہ لے جاتا ہے یہ اس کے فہم کی بنیادی جلتی ہے کہ اس کو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ عذاب دینے والا کون ہے اٹھانے والا کون ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس کے کہنے پر میں یہ رسمی ادا کر رہا ہوں کیا اس کو کچھ اختیار حاصل بھی ہے کہ نہیں ہے اور یہی سبب مسلمانوں کے اندر بدعات کے پروگ کا اور ان کے رواج دینے کا سبب بنتا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتارٹی یہ یہ قوت اور طاقت کسے حاصل ہے کبھی یہ ناماقبیت سرک کی طرح تک جاتی ہے اور کبھی یہ بےخبری بلک کی صورت اختیار کر لیتی ہے مولانا عبد اللہ نافر صاحب آپ کے سامنے جن حقیقتوں کا اظہار کر رہے تھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں یہ سمجھ لو کہ ادوپ اور سب کا اختیار اکیلے رب کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں اور جن چیزوں پر عذاب ہوگا جن چیزوں یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو پیار مل ملتے ہے بنیاد کے سمجھنے میں غلطی آئی لوگوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہاں بدت کیسے بنی یہ کب بدت کہلائی اس وقت کہلائی جبکہ اس منصدے رسالت پہ پائز کر لیا جس کے اوپر خدا کی وہی بات نہیں ہوتی ہے اور اس نے صرف ایک ظلم کیا ہے اس نے کئی ظلم کیے اس نے ایک ظلم یہ کیا کہ اس نے مقامی رسالت میں ہاتھ ڈالا اس نے یہ سمجھا ہے کہ رسول کی طرح مجھ کو بھی یہ حق حاصل ہو گیا کہ میں بتلاؤں سواب کیا ہے آزاد کیا ہے نقیق کیا ہے گناہ کیا ہے یار ذرا ایمان سے سمجھنا محبت کے دعوے کو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن ذرا اسی جگہ رک کر یہ بھی سوچنا کہ رسول عربی سے محبت کرنا والا کون اور ان کی شان میں کمی کرنے والا کام ہے اور ہمارا عقیدہ سننا انہیں ادیب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ثواب و پتلا لے کا اختیار نیکی اور برائی کے کلا دینے کا دیا اگر کسی کو کائنات مل کے کہے یہ نیکی ہے مدینے والا نیکی نہ کہے تو وہ نیکی بن سکتی یہ ہے محبت اور ذرا بات اور سمجھا دو ہر جائی کو محبت کرنے والا نہیں کہتے جس نے ہر ڈالے والے سے دل لگایا ہو اس کو محب نہیں کہتے اس کو ہرجائی کہتے ہیں محت اس کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے من میں ایک بسایا ہو اور کسی دوسری کی طرف پلٹ کے دیکھنے بھی گلارہ نہ کیا ہو ذرا اپنی محبت کو اور سرور کائنات سے ہمارے پیار کو سانچے میں اور کسوٹی پہ رکھ کے تو دیکھو ہمارا پیار یہ ہے ہم کہتے ہیں ساری خدائی ہی بات پہ آج نہیں آنے دی جائیں ہمارا پیار یہ ہے ساری کائنات ہوا کرے ساری خدائی مل کے اکیلے تاجدار مدینہ کا مقابلہ کر سکتی اور تمہاری محبت اور پھر ایک اور پتے کی بات کہہ دوں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بکواس نہیں کیا کرتے کہتے ہیں کہ اس سے محبت رسوا ہو جاتی ہے اور گلی گلی وہی دعائی دیتے ہیں جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ اندر تو کچھ نہیں باہر کے شور سے ہی منوا لو جن کے اندر ہوتا ہے ان کو کہنے کی کیسی ہوتے اور کہنا بھی کیسا محبت اس کا نام ہے کہتے ہو محبت کملی والے سے اور کملی والے تک پہنچتے نہیں پاکستان میں ہی گم ہوتے رہ جاتے ہو لاہور والا دھاٹی دروازے سے آگے نہیں گزرتا ملتان والا قاسم کاسمباد سے آگے نہیں گزرتا سات پٹن والا محلہ کونے سے آگے نہیں گزرتا کوئی بسنے سے آگے نہیں گزرتا کوئی کوکے سے آگے نہیں گزرتا کوئی بغداد سے آگے نہیں گزرتا اور محبت کے اور محبت کرنے والے وہ ہیں جو راستے کے کسی بستی کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گمارا نہیں کرتے کہنے والا کہتا ہے اور کی بستیاں موجود ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں مدینے کی محبت بسی ہوئی میں کسی بستی کو دیکھنا بھی گمارا نہیں کرتا وقت, وہ تو شیخ شیشتا کی تھی کی طرح کی کہ ایک اسی طرح کا ہرجائی ایک خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے عورت نے پلٹ کے دیکھا بڑی لمبی داڑھی رکھی ہوئی اور روٹ بھی بڑے لال کئے ہوئے پان بھی بڑے کھائے ہوئے پورا بھی بڑا سجائے ہوئے اور بےکو بندوں کی طرح منہ اٹھا کے چلا رہا ہے کہنے لگی تجھے کیا ہوا ہے کہنے لگا بس تجھ کو دیکھا ہے جی کابو میں نہیں رہا پلٹ کے کہنے لگی میرے پیچھے مجھ سے بھی بڑی خوبصورت میری بہن چلی آ رہی ہے حضرت صاحب نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اس سے رکھ کے سب کا منہ کما اس نے کہا ابھی ایک لمحہ پہلے محبت کا اظہار کر رہے تھے اب زیادہ خوبصورتی کی بات سن کے پیچھے دیکھنے لگے ہو اس کو محبت کیسی محبت میں شہرکت نہیں ہوتی ہم سے پوچھو تمہیں تو ہر گسیٹو ہر مسیدو ہر تموری شاہ ہر پسوری شاہ اور ولیوں کے نام کتنے خوبصورت ہیں ہمارے پنجاب میں گھورے شاہ بھی ہے متو تک راول پنڈی میں ایک تالی شاہ کی پوجا ہوتی رہی ہے اور جب سیلاب کی وجہ سے اس کی قبر اکھڑ گئی تو نیچے دیکھا کہ تالی کا درخت دفن ہوا ہوا ہے یاروں کے اس کا کیا کرنا یہ لرجائی ہے نا پنجابی کا ایک محاورہ ہے جہاں دیکھی تماپ رات وہیں گزاری ساری رات اور ہم کو کہتے ہو کہ محبت ہم میں, سے ہم میں نہیں ہے ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ مجھے والے کو دیکھا پھر اس کے بعد کسی کو دیکھنے کی حسرت باقی نہیں رہی ہے اور میں کہاں کرتا ہوں ہمیں اس سے ملامت کیوں کرتے ہو کہ ہم صرف اسی ایک سے پیار کرتے ہیں دوسرے کسی سے نہیں کرتے اس کے ملامت کیوں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا دل بڑا چھوٹا اور اس دل کا پیالہ سارے کا سارا مدینے والے کی محبت سے بھرا ہوا اور محبت اتنی بھری ہوئی کہ پیالہ لبریز ہے اب کسی دوسرے کی محبت کا کترہ بھی اس میں ڈلنے کی گنجائش باقی ہے ہی کنارے سرورے کائنات کی محبت تو کرے گنجائش نہیں تمہارا دل چارے منہ والے پتھر کی طرح کھلا ہے جس میں لاہور سے لے کے پسرے تک سب کی محبت رچی ہوئی بتی تمہیں مبارک کو کیا کہتے ہیں لیکن ہم کو تو ملامت نہ کرو کہ ہم نے آپ کو دیکھا پھر کسی دوسرے کے دیکھنے کی حسرت نہ رہی اور کیسے دیکھیں دیکھے جیسا ہو تو لا کے دکھاؤ تو صحیح کہ جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا کہ واسن امن کلم کا رب تو آئے نہیں واجمال من کلم کلے دن نساؤ خلک من کلے آئے تجھ سے حسین چہرہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور تجھ سے خوبصورت وجود کسی مانے نے ہی نہیں تیرے حکم کی کیا تعریف کروں تجھ کو رب نے ویسا بنایا جیسا تم نے چاہا کوئی ایسا ہو تو دکھا کوئی دکھا تو, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے حقیقت میں اسلام کی حقیقت میں نہیں جانا ہم نے سمجھا ہر مالوی ہے سرور کائنات کی سنت میں نہیں اس کا اور جو جی چاہے نام رکھو اسلام اس کا نام ہو سکتا اسلام ہو سکتا اور اسی لیے سمجھ لو جو اس کے سوا رسول ہاشمی کے سوا کسی دوسرے کے بات کو اسلام سمجھتا ہے ہے اس کا بنیادی سبب وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریعت تعلیم کے اختیارات اللہ سے چن اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں انہوں نے راستہ انہوں نے لوگوں کا شریف رایا انہوں نے لوگوں کو چروغ پکشی ہے کہ اگر میں شریعت شادی کر سکتا ہوں تو دوسرا کہتا ہے کہ میں کیوں شریعت شادی نہیں کر سکتا اور اسی شریعت سازی کا نام تو رسالت و نبوت ہے راستہ یہاں رک لو سدموں کا دروازہ یہاں دو اور ہم کہتے ہیں مسلمانوں پلٹاؤ نہ شریعت تازی کا کسی کو حق ہے نہ شریعت کے اپنی طرف سے بنانے کا کسی کو حق ہے حق اگر شریعت تازی کا ہے تو رب العالمین کو ہے محمد ال رسول اللہ کو ہے صلاح ہو اور پھر یار ہو اتنے بڑی نبی کی بہین کیا ہے کہ یہ کہا جائے ایک نیکی کا کام ایسا ہے جس کو نبی نے نہیں جانا میں جانتا وہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہا جو نبی کو معلوم نہ تھا مجھ کو معلوم ہو گیا ختم کی کیوں کرو مردہ بخشو کماؤ میں پوچھتا ہوں بتلاؤ یہ کام اللہ نے بیان قرآن میں کیا کہ کی نہیں کیے کام آپ نے بتلایا کہ نہیں بتلا اگر تو نبی نے ختم دلوانا کوئی ثابت کر دے ہم مالوی کا ختم صبح بڑھانے کے لیے تیار ہے سابت بھول تو اس نے دو جرموں کا انتقال کیا ایک اس نے اپنے حال سے اپنے پول سے یہ کہا کہ اسلام مکمل نہیں ہوا اسلام مکمل قرآن کہتا ہے الیوم یوم لکم دینکم نکم علیکم اسمل تو علوم یہ ہم نے سمجھا یہ بدت ممولی چیز ممولی چیز نہیں ہے اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا من بخت راستہ ہے فقر آنے والا وقت آنے والا حکم فیم یہ تین کی دیواروں کو کھیلانے کا نام ہے دین کی دیوار کیا ہے دین کی دیوار یہ ہے کہ نبی کے اوپر دین مکمل ہو گیا نبی کی موجودگی میں بھیڑ مکمل ہو گیا اب دیر والا کہتا ہے نہیں مکمل نہیں ہوئے میری بات مانو گے تو مکمل ہوگا اس نے بہت شرم کہا ایرک اللہ کے کلام کی تقریب کی اللہ قرآن نے کہتا ہے دین مکمل ہو گیا یہ کہتا نہیں ہوا عمل سے کہتا جباب سے نہیں کہتا عمل سے کہتا کیسے اگر سب کا دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ثواب آزاد کی کوئی بات ایسی باقی نہیں رہی جو قرآن نے بیان نہ کی ہو محمد کی سنت سے بیان نہ ہوئی ہو. اور اگر کوئی چیز بڑھ بڑھتی رہ گئی تو مطلب یہ دین مکمل نہیں ہوا مکمل بھرا ہوا پیالہ کس کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی کے ایک کترا کے ڈالے جانے کی گنجائش باقی اس کو کہتے ہیں مکمل بھرا ہوا اور جس میں چند کترے ابھی پڑنے کی گنجائش ہو اس کو مکمل بھرا ہوا اس مقام کو مکمل کہا جاتا ہے جس میں ایک ایٹ کے لگنے کی گنجائش باقی اور جس میں ایک اینٹ کے لگنے کی گنجائش باقی ہو اس مکان کو مکمل کو کہتا ہے ان کو رقم اے کائنات کے مسلمانوں سن میں نے محمد الرسول پہ اپنا دین مکمل کر دیا اور سرورے کائنات کر کہو مسلی و مسل امبیا تبھی کہاں سے بنیالو میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایک خوبصورت محل کی ہے جس کو بہت اچھا بنایا گیا علا ماؤزیا نبنا مگر اس محل کی ایک عید باقی ہو اللہ معاؤزی حاصل کر لگنا اللہ نے مجھے اس کونے کا پتھر بنا کے بھیجا اب اس محل میں عید لگنے کی گنجائش باقی NOT G hurting them!